مبارک وسلم امین ابن ابنتمیہ علیہ الرّحمہ کا مقدمہ فی اصول تفسیر اس کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہے اور جو مقدمے کے بعد اور تمیید کے بعد اختلاف تنوع کی جو پہلی قسم ہمارے سامنے آئی وہ الفاظ متقافیہ کے عنوان کے تحت ہے اور الفاظ متقافیہ سے مراد یہ دی ابن ابنتمیہ علیہ الرحمہ نے کہ دو مفسر قرآن کی کسی آیت یا لفظ کی تفسیر کریں اور دونوں کی عبارتیں الگ الگ ہوں لیکن دونوں کا مصمہ ایک ہی ہو اگرچہ ان عبارتوں میں اس مصمہ کی مختلف جہاد صفات یا معنی کی طرف اشارہ ہو تو یہ الفاظل متکافیہ کہلاتے ہیں اور ابنتہمی فرماتے ہیں کہ لوگ اسے اختلاف تضاد سمجھتے ہیں حالانکہ یہ اختلاف تضاد نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف تنوع ہے یعنی یہ معنوی اختلاف نہیں ہے بلکہ لفظی اختلاف ہے لفظی اختلاف کہتے ہی اس کو ہیں جہاں الفاظ میں اختلاف ہو نہ کہ حقیقت میں اور معنوی اختلاف وہ ہوتا ہے کہ جس میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ الفاظ کے حقائق میں بھی اختلاف ہو بعض واضح تو وہ اختلاف مانوی ہوتا ہے اور یہ اختلاف لفظی ہے تو یہاں تک ہم دیکھ چکے اب اس کے بعد وہ قرآن مجید سے ایک آدھ مثال لے کر آتے ہیں اس مثال کی یا اس نع کی تو فرماتے ہیں کہ مثال ذالک تفسیرهم کا تفسیر المستقیم کہہ رہے ہیں اس کی مثال مفسرین کا سیرات مستقیم کی تفسیر کرنا ہے یعنی ان هدین الصراط المستقيم سے کیا مراد ہے مفسرین کی عبارتیں فرق فرق ہیں کیا کہتے ہیں فقال بعضهم هو القران بعض نے کہا کہ قران ہے ای مراد کی تھی اتباعه قران کی اتباع کرنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے فی حدیث علی الذي رواه الترمذی جس کا حوالہ ابن تیمیہ نے مقدمے میں بھی دیا تھا وا حب اللہ وََََََََََ ذکر الحکیم و روا ابو نعیم من ترقن متعدد کیا فرمایا ہوا حبل الله و ہوََََََََََ ذكر الحكیم و ہو سرأۃ تو جس نے کہا کہ اسرأۃ المستقیم سے قرآن مراد ہے تو اس نے اس حدیث کا حوالہ دے دیا بعض نے کیا کہا وقل ابا دہم حولاسلام بعض نے دیے اسرأۃ مستقیم اسلام ہے یعنی اب یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی چاہے اسلام بولو یا اتباع نبی بولو یا اتباع قرآن بولو سب کا مسمّہ ایک ہی ہے کہ نہیں ہے سب کا مسمہ تو ابتباع اسلام ہے کیونکہ قرآن کی پیروی ہو نہیں سکتی نبی کی پیروی کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہو سکتی قرآن کی پیروی کے بغیر دونوں کی پیروی نہیں ہو سکتی اسلام کو فالو کیے بغیر تو سب ایک ہی ہیں مسمّہ ایک ہی ہے ہاں سب میں جہاد مختلف ہے اسلام میں سر تسلیم خم کرنا ہے قران میں ایک کتاب کا مفہوم ہے لیکن مسمى سب کا دین یہ ہے بات بات تو جس نے جنہوں نے کہا کہ اسلام ہے انہوں نے بھی ایک حدیث کا حوالہ دیا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره وہ کیا حدیث ہے بہت خوبصورت حدیث ہے ضرب الله مثلا صراط مستقیما اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں اور وہ مثال ہے صدی راہ کی وَعَلَى جَنَبَتَيْا السِّرَاطِ سُورَان جَنَبَتُن ہے نا اس کی تصنیح ہے جَنَبَتَي اس رستے کے دونوں اطراف میں دو سور ہیں دو فصیلے ہیں ٹھیک؟ سور کس کو کہتے ہیں فصیل کو کہتے ہیں وَعَلَى جَنَبَتَيْا السِّرَاطِ سُورَان وَفِ السُورَيْنِ أَبْوَابٌ مُفَتَّحَتٌ اور دونوں جو فصیلے ہیں ان میں کچھ دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں اچھا وہ آلل ابو سطور ستور کی جمع اور ہر دروازے پر کچھ پردے ہیں جو گرائے ہیں مرخا کس کو کہتے ہیں اوپر سے پردہ گرانا ٹھیک ہے تو وہ آل کیا فرمایا ستور مرخاتون اچھا یہ مندر طرح دیکھیں یعنی ایک رستہ ہے رستے کے دونوں طرف فصیل ہے فصیل میں دروازے ہیں دروازے کھلے ہیں یعنی ان پہ کوئی دروازہ نہیں ہے بند نہیں ہے بلکہ صرف پردے لٹکے ہوئے ستور مرخاتوں جس طرح پرانے زمانے میں جو حجرے ہوتے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے مدینہ میں تو ان پر ستور مرخات ہوتا تھا یعنی پردے گرے ہوئے ہیں کوئی اس طرح کا دروازہ چوکھٹ والا لکڑی والا لوہے کا دروازہ نہیں ہوتا تھا بات واضح اچھا اس کے بعد فرمایا وداعن يدعو من فوق ایک صاحب ہے ایک آدمی جا رہا ہے یہ سیدھے رستے پر ہے ادھر دروازے ہیں جن پر پردے پڑے اور فصیل ہے ایک صاحب اوپر ہے جو کیا کہہ رہے ہیں وہ بتائیں گے بھی. اور ایک پکارنے والا ہے جو راستے کے کنارے سر پہ کھڑا ہوا پکار رہا ہے یعنی ایک تو اس کے اوپر سے ہے نا اور ایک ہے کہ جو سامنے جہاں وہ رستے پہ جا رہا ہے دور سے کھڑے ایک ساتھ کہہ رہے ہیں ادھر چلتے ہو ادھر ادھر نہ دیکھنا سمجھا ہے کہ نہیں وہ دا اللہ ہے اچھا اب یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے نا اب آپ اس مثال کی تعویل بھی خود بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی کیا مراد ہے فرمایا فصر المستقیم ہواسلام اب ٹھیک ہے یہ شاہد ہے پوری حدیث صرف اس لیے لائے تھے فسس رات المستقیم ہوا الاسلام اور پچھلی حدیث میں کیا تھا وہ ہوا صرف اچھا فسرات المستقیم ہوا السلام اچھا یہ حدیث لانے کا مقصد کیا ہے دونوں حدیثیں لے کر آئے ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ بھائی مفصرین نے کہا اسلام ایک مفصر نے کہا قرآن تو ہو سکتا ہے باقی اختلاف حقیقی ہو تو اللہ تو میں سمجھانے کے لیے کہ باقی اختلاف حقیقی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سرات مستقیم کو اسلام کہا ایک حدیث میں صراط مستقیم کو قرآن کہا اور نبی کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا تو یہ اختلافِ تضاد ممکن ہے سمجھا رہی کہ نہیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرات مستقیم کو اسلام کہہ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کو قرآن کہہ رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اختلافِ تضاد نہیں ہے کیونکہ رسول کے کلام میں تضاد نہیں ہوتا مصمہ ایک ہے جہاد مختلف ہے آپ باز نہیں پھر اچھا اب اس کی تعویل ہے اور یہ بہت خوبصورت اس طرح کی احادیث ہوتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مثال بیان فرماتے ہیں پھر اس کی تعویل بھی کرتے ہیں کہ مراد کیا ہے یہ ٹھیک ہے کہتے ہیں فسرات المستقیم حول اسلام اچھا یہ تو واضح ہے وصور یہ دو فصیلیں ہیں حدود اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ہیں جن کو کراس نہیں کرنا ولاب المف مہاری ملو جو دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ اللہ کے محارم ہے یعنی پردے جسے آپ کہتے ہیں نا پردہ دری نہ کرو ٹھیک ہے عربی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے یعنی وہ جو پردے پڑے ہیں ان کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ محارم ملو ہے یہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہے ان کے قریب تم نہیں پھٹک سکتے ادھر نہیں جا سکتے سیدھے رستے پر چلتے جاؤ تو یہ پردے پڑے ہیں تو یہاں پردے پڑے رہیں گے یہ مہاری ملو تو کیا فرمایا و ابواب المفتح محارم ٹھیک ہے اور اب یہ نہیں فرمایا کہ یہ پردے کیا ہیں کیونکہ یہ بات خود سمجھ رہی ہے پردہ اٹھانے کا مطلب ہے حرمت پامال کرنا پردے پڑھے نا اس کے اوپر اور یہ اللہ کے محارم ہیں تو جو آ کر یہاں پردہ اٹھائے گا داخل ہونے کے لیے اس نے اللہ کی حرمت کو پامال کیا ٹھیک حدود سے مراد یہی ہے کہ مہارن کو مہارم جو پرد ہے نا پورا تو آپ کراس نہیں کر سکتے کسی بھی حد کو کراس کرنے کے لیے کسی حرام شہر سے داخل ہونا پڑے گا نا بس یعنی یہ سوران ہے بتا دیا کہ یہ سیدھی رات سے نکلنے کے لیے اس سور سے باہر جانا ضروری ہے یعنی یہ سور کے اندر اندر جو ہے وہ سیدھی رات میں اچھا سور سے باہر کیسے جا سکتا ہے وہ دروازے ہیں. اور وہ دروازے اللہ کے محارب ہیں تو جو گویا اللہ کے اس محارب دروازے جس نے حرمت دری کی اس نے گویا حدود سے تجاوش کی یہ براد ہے اچھا اوپر کون ہے وَدَّاعِ عَلَىٰ رَأَسِ الصِّرَاطِ ایک بالکل اوپر پکار رہا ہے اوپر نہیں سوری رأسِ الصِّرَاط سامنے سے تو وہ کون ہے کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب ہے یعنی وہ وحی ہے اس میں کیا خونسانہ بات ہے ایک وحی ہوتی ہے ایک داخل میں انسان کا۔ ذمیر ہے تو کیا فرمایا وداع فوق الصراط اور جو اوپر سے اسے پکار رہا ہے وہ کون ہے واعظ الله في قلب كل مؤمن ہر صاحب ایمان کے دل میں اللہ نے ایک وائز رکھا ہے جو اسے پکار پکار کے کہہ رہا ہے ادھر سے ادھر نہ جانا یہ اندرونی आवाज ہے اور بیرونی आवाज اللہ کی وحی کی ہے نور اعلی نور یهد الله لنوره من یشاء بات تو ایک واعظ الله في قلب كل مؤمن ہے اور ایک خارج میں کون ہے کتاب اللہ خارج میں جو اللہ کی کتاب ہے اللہ کے نبی <تصفح> ہے وہ بھی, کہنے بھی دردن جانا اور دل میں جو اللہ نے فطرت رکھی ہے سلامت تباہ رکھی ہے وہ بھی یہی کہ وہ بالکل موافق ہے خارج میں جو کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئی یہ پوری حدیث تو انہوں نے ویسے کوٹ کی کیونکہ خوبصورت تھی شاہد کیا تھا اس میں اسرات المستقیم الاسلام. ہے؟ متفقان. کہہ رہے دونوں قول متفقان ہیں دونوں کہہ رہے لیکن دونوں اقوال نے تمبی کی ہے ایک ایسے کی طرف جو دوسرے وصف سے الگ ہے اگرچہ دونوں متفقان جیسے لفظ صراط ایک تیسرا وصف دے رہا ہے جیسے مستقیم ہے اسلام ہے قرآن یہ تین لفظ ہو گئے نا تینوں متفق ہیں اتحاد مصمہ میں لیکن ہر ایک ایک خاص وصف کی طرف اشارہ کر رہا ہے آپ کو اس کا شعور دے رہا ہے جو شعور کا مطلب ہے شعور دینا ٹھیک ہے کیا ہے ویسے اگر آپ بتائیں کیا ہر ایک میں وصف ہے سراج کے اندر وصف ہے چلنے کا رستے کا قرآن کے اندر وصف ہے پڑھنے کا اور اسلام کے اندر وصف ہے سر تسیم خم کرنے ہاتھ واضح کہ یہ الگ الگ او صاف ہیں لفظ قرآن ایک خاص لغوی معنی رکھتا ہے لفظ اسلام جیسے ہم کہیں علیم ایک الگ لغوی معنیٰ رکھتا ہے قدیر ایک الگ لغی معنیٰ رکھتا ہے دونوں کے لغوی معنی تو ایک نہیں ہے اگرچہ مسمہ ایک ہی ہے اسی طرح اسلام قرآن اور صراط اپنے اندر الگ الگ مفاہیم بھی رکھتے ہیں اگرچہ اتحاد مسمہ ہے کیونکہ ایک دوسرے کے بغیر یہ متصور نہیں ہو سکتے ہاتھ کہہ اسی طریقے پر سروات المست المستقیم کی تعریف کسی نے کی ہے کہ ہو سنت الجماع ٹھیک ہے اہل سنت و تو فرماتے ہیں علی قول من قال سنت الجماع و وقول من قال هو طریق العبودیہ و قول طلّہ و رسول و انصا گزار کہہ رہے ہیں اسی پر قیاس کر لو یہی اختلاف یعنی تنوع کا جس میں مسمہ ایک ہے وہ اس کا قول ہے جس نے سراۃ مستقیم کو السنہ والجمع کہہ دیا یا جس نے کہہ دیا عبودیت کا رستہ ہے یا جس نے کہہ دیا اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے یہ سب اپنے اندر اوصاف تو الگ الگ رکھتے ہیں لیکن سب کا مصمّہ ایک ہے لہذا اگر ایک عامی آ کر پڑتا ہے اور وہ دیکھتے ہوئے اس دن اسراۃۃ المستقیم کو ایک اسلام کہہ رہا ہے کوئی قرآن کہہ رہا ہے کوئی اللہ و رسول کہہ رہا ہے کوئی اہل السنتی کو کیا کون ہے اس سب ایک ہی ہے. نہیں بات واضح کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن, وصفہ کل منہم بصفت من لیکن ہر ایک نے اس کا وسط ان کی مختلف صفات میں سے ایک وسط بیان کیا بات واضح ہو رہی ہے یہ ہماری پہلی قسم ختم ہو گئی تھی یہ آگے آ رہا ہے صنف السانی لکھا ہو ہاں تو اختلاف تنوع کی پہلی قسم یہ تھی السما المت اور بالکل سمپل سا تھا کہ جس میں ہم نے دیکھ لیا جو آخری دو تین مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں میرے خیال سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اس میں کوئی اشکال نہیں ہوگا ہے کوئی اشکال؟ اچھا پہلی قسم تھی الفاظ المتافیہ دوسری قسم ہے اس کا ایک عنوان وہ ہے اسم عام ٹھیک ہے جو لفظ عام ہوتا ہے اس کے افراد بہت سے ہوتے ہیں عام لفظ کس کو کہتے ہیں کہ جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا وہ اعلیٰ سبیل شمول ہم آ رہی ہے اور یعنی سبیل شمول کا کیا مطلب ہے اپنے نیچے جتنے بھی افراد آتے ہیں سب کو شامل لو ٹھیک اور خاص وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا ہے یہ بھی ایک معنی کے لیے لیکن اعلیٰ صبیل الانفراد جیسے ضعید ہے بکر ہے تو ضعید بکر کسی خاص شخص کے نام رکھے گئے ہیں بات بازے کہ نہیں لیکن اگر ہم کہیں الانسان اور الف لام میں الفلام کیا لیں لل استغراب تھا ہم کہیں گے کہ الانسان کے اندر ایک فرد ہے کتنے افراد ہیں بات بازے کہ نہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انسان کون ہے آپ کہیں یہ یعنی انسان میں زید کی طرف اشارہ کر کے بتا دیں یہ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید ہی انسان ہے یا آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس اسم عام کے تحت جو بہت سے افراد ہیں ان میں سے ایک زید ہے تو آپ البیل المثال بتاتے ہیں نا آپ تعین کے ساتھ تو نہیں بتاتے ہیں آپ سے پوچھا جائے حیوان کون ہے تو آپ شیر کی طرف اشارہ کر دیں تو شیر ہی حیوان نہیں ہے بلکہ اللہ سبیل المثال واضح ہے اختلافِ تنوع کی یہ دوسری قسم ہے کیا ہے کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں لفظ کیا آئے اس میں عام اس کے افراد بہت سے ہوں ایک مفسر آ کر ایک فرد کی طرف اشارہ کر دے سمجھا رہی ہے دوسرا مفسر آ کر دوسرے فرد کی طرف اشارہ کر دیں اور دونوں جو اشارہ کر رہے ہیں وہ اعلیٰ سبیل المثال کر رہے ہیں مثال کے طور پہ یہ مثال کے طور پہ یہ اعلیٰ سبیل تعین نہیں کر رہا ہے کہ اس میں آم سے یہ بس مراد ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ابھی ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں آم ہوتا ہے اس کے اندر بہت سے افراد ہوتے ہیں مفصر آ کر اس میں آم کی تفصیل میں ایک فرد کو ذکر کر دیتا ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہی فرد مراد ہے دوسرا مفسر آ کر دوسرے فرد کو ذکر کر دے گا اور اس کی بھی یہ مراد نہیں ہے کہ یہی مراد بات ہے واضح؟ مثال کے طور پہ جو مثال انہوں نے دی ہے قرآن میں آیا ہے سابقاتی بے ادن سابقاتی بدن اللہ کے حکم سے اور عزل سے نیک کاموں میں شفقت لے جانے والے اچھا نیک کاموں میں اب یہ نیک کام تو عام ہے نا سابق بال خیرات سمجھا لیے کہ خاص تو نہیں کیا نا خیرات کو عام ہے اب ایک مفسر آ کے کہتا ہے کہ ام بال خیرات ہے جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ٹھیک ہے ठीके? تو کیا وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سابق ام بال سے بس یہ مراد ہے یا بتانا چاہ رہا ہے کہ سابق ام بال خیرات میں بڑی نیکیاں سبیل المثال ایک یہ ہے دوسرا آ کے کہتا ہے سابق ام بال سے مراد ہے صدقہ کرنے والا ٹھیک ہے تیسرا آ کہتا ہے سابق عم بال سے مراد پہلی صف میں قتال کرنے والا چوتھا کہتا ہے سابق ام بالخیرات سے تہجد پڑھنے والا اب ایک عام آدمی جو پڑھ رہا ہے وہ پریشان ہے کہ بھی سابق عمل خیرات سے مراد کون ہے تو وہ کہہ رہے ہیں سب ہیں کیونکہ بالخیرات کیا ہے اس میں عام ہے اس کے یہ سارے افراد ہیں کسی بھی نیک کام میں سبقت لوگے کرو گے تو سابق ام بال کا عنوان اس پر صادق ساتھ سادے سمجھا گئی کہ نہیں تو کہہ رہے ہیں یہ اختلاف بھی اختلاف تنوع ہوتا ہے لوگ اس کو کیا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اختلاف پر تضاد ہے بات باتیں ہو رہی ہے کہ یعنی دوسرا دوسری قسم کیا ہوئی جو اس کو ابھی ہم پڑھیں گے لفظ عام ہو ٹھیک ہے اور ہر مفسر اس لفظ عام کے کسی ایک فرد کی طرف اشارہ کر دے الا سبیل المثال نہ کہ اعلیٰ تعین ٹھیک تو یہ اختلاف کیا ہوتا ہے یہ اختلاف بھی اختلاف تنوع ہے اور یہ اختلاف تنوع کی دوسری قسم بات باتیں ہوگی نہیں کسی کو اس میں شکال ہے داؤ صاحب کے تو پیپر ختم ہو گئے تھے نا پھیلنا شروع ہو گیا آپ نے دیکھا یہ بڑھتی چلی جاتی ٹھیک ہے کہہ رہے بھائی دوسری قسم یہ ہے کہ ہر مفسر عام میں سے اس کی بعض انوا کو ذکر کر دے ٹھیک ہے اس عبادت میں کوئی وہی بات ہے نا ایک اس میں عام کے نیچے بہت سے افراد اور انواع ہیں وہ سارے افراد اور انواع تھوڑی ذکر کر سکتا ہے بعض کر دے گا یہ جو لفظ باز ہے نا یہ ایک پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جمع پر بھی ہوتا ہے لہٰذا بعض کا مطلب یہ نہیں کہ ایک سے زیادہ ہو ایک بھی قول ہو تو وہ بعض ہے اگر آپ کہیں جاء بعض الطلاب تو ایک بھی آئے تو یہ قول دوست ہے ٹھیک ہے جاء بعض الطلاب تو کہتے ہیں ان من باغ انواعی الا على تمصیلی و تمبی لبیل مطبقودی فی عموم ہی و خصوصی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بعض انواء ذکر کرتا ہے یہ اعلیٰ صبیل تمسیل ہوتا ہے مثال کے طور پہ بس اعلیٰ صبیل المثال اور سننے والے کو نو پر کہ بھئی یہ جو اس میں عام ہے اس کی انواع میں سے ایک نو یہ اس پر تنبی کرنے کے لیے کہ یہ بھی اس میں داخل ہے ابھی یہ اس کی مثال دیں گے کہ بھئی اگر آپ سے کوئی اجمی لب آ کے پوچھے عربی سے قبض کیا ہوتی ہے قبض تو کہتے ہیں آپ اس کو روٹی دکھا دیں یہ پڑھی روٹی یہ خبز ہے تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ خبز کا اطلاق اس روٹی پر ہی ہوتا ہے بس یہ اعلیٰ سبھیل المثال ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کی باقی انواع پر بھی حاصل کر لیں. ہے؟ تو کہہ ہے وہ سبیل المثال ہے, و المستمع ہے, ہے لا سبیل الحد المطابق. حد کس کو کہتے تعریف کو منطق میں کہہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ حد بیان کر رہے ہوتے ہیں جو محدود کے مطابق ہوتی ہے, حد ہوتی ہے تعریف محدود وہ شے ہوتی ہے جس کی تعریف کی جائے تو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تعریف ایسی بیان کی جا رہی ہے جو وہ معرف علی جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کے عموم اور خصوص میں اس کے برابر رہی ہے کہ نہیں یعنی اصل تعریف وہ ہوتی ہے کہ جو حد ہے اور ایک محدود ہے حد اگر عام ہے تو محدود بھی عام ہو حد خاص ہے تو محدود بھی خاص ہو آج بات ہے لیکن یہاں کیا ہو رہا یہاں لفظ تو عام ہے لیکن اس کی جو حد بیان کی جا رہی ہے وہ تو ایک روٹی ہے نیچے پڑی سمجھا رہی ہے تو اب لہذا عموم اور خصوص میں ایک جیسے تو نہیں ہے نا تو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ منطق والی تعریف نہیں بیان کی جا رہی ہوتی بلکہ اس کے افراد میں سے ایک نو کی طرف یا ایک فرد کی طرف اشارہ کر کے سننے والے کو بس تنبیح کی جا رہی ہوتی ہے یہ حد مطابق للمحدود فی العموم والخصوص نہیں ہوتی اٹھ ورز ہے کہ نہیں سمجھ آئی کہہ رہے ہیں کہ مثل سائل آجمی اگر کوئی آجمی آ کے پوچھے سال عن مسمع لفظ الخبز وہ خبز کے مسما کے بارے میں پوچھے خبز کیا ہوتا ہے تو فعری یا تو اسے رغیف دکھا دی جائے ٹھیک ہے تو رغیف دکھانے کا کیا مطلب ہوگا کہ بس مثل مسلوح اس طرح کی ہوتی ہے یعنی کہ یہ ہوتی ہے بس بات بات ہے پھر عمومی والخصوص نہیں ہے بلکہ اعلیٰ سبیلی اگر ہم کہیں کہ یہ الا سبیل الحد المطابق ہے للمحدود المحدود فلعمومی والخصوص تو ہوگا روٹی بس یہ بولے ٹھیک ہے حالانکہ یہ نہیں ہے تو یہ اعلیٰ سبیل تمصیل ہے و المثال ہے تو اعلیٰ سبیلی عطمبی عالن کئی یق ہمقی علی ہی و عارف انواعا بخا ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا یہ بھی روٹی رغیف اصل میں خبز تو کوئی بھی پکی ہوئی شہر ہوتی ہے نا اس میں عام ہے جو بھی تندور میں آپ بنائیں گے وہ خبز ہے لیکن رغیف کیا ہے کہ جس کو ہم چپاتی یا اس طرح کی تندوری روٹی کہتے ہیں اس کے سوا بھی بڑی پسمیں ہوتی ہیں روٹی آج کل بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو بتائیں گے ایک پتہ تمیز ہوتی ہے اور ایک پتہ نہیں تو عربی کی دی بات کر رہا ہاں وہ پنجیری خمیری وہ سب ہوتی ہے نا ایک تندوری اور ایک سمپل روٹی تو رغیف کیا ہے بس گول ہونا ضروری ہے اس کا یعنی گول ہے اور تندور میں پکی ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو تندور سے نکلتی ہیں وہ ہوتی ہیں خوبص اب اسی پر قیاس کر لو جو بھی تندور سے نکلی ہوئی آٹے کی بنی ہوئی شاہ پکی ہوئی ہوگی وہ خوبص ہوگا وکیل الحادہ اور اسے کہا جائے دیکھو یہ ہے روٹی فل اشارہ تو الا نو احاطہ تو اشارہ اس کی پوری نوع کی طرف ہوتا ہے الٰ رغیف واحدہ وہ صرف اس رغیف کی طرف نہیں ہوتا بس یہ اتنی سی بات سمجھ آ گئی نا یہ ہے اختراف طلباء کی القسم الصادی وہ کیا ہے کہہ جی آپ بتائیں کس کی مثال نہیں یعنی یہ تو روٹی چھوٹی کو تو آپ بھول جائیں بس یہ بتائیں کہ اختلاف تنوع کیا ہوتا ہے روٹی کے بغیر یعنی اختلاف تنوع میں کیا ہوتا ہے ہاں سب کا مسلم رکھیے تو لیکن یہ تو پہلے ہی کا سبج میں تو دوسرے کا پوچھا دوسری بات میں یہ ہے کہ اگر جیسے عظیم کو ہی عجیب تو اس سے افراد یعنی انسان بھی انسان بھی رکھتا ہے اور اللہ بھی رکھتا ہے تو اللہ اور انسان کے فرق ہے سے مراد تمام قسم اپنا مقدمہ تو نہیں ابن تہمیہ نے تو ایسا کچھ نہیں بیان کیا لیکن بہرحال یہ آپ اس میں ویسے کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے مقدمے میں لیکن ابن تہمیہ یہاں صنف ثانی سے کچھ اور ہی بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اللہ کے علم اور انسان کے علم میں تو فرق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی صنف ثانی جو اس جو, جو, <laughs> جو ہم نے صنف ثانی کیا پڑھا تھا کہ اتنی سی بات ہے اس میں عام ہوتا ہے جس کے اندر بہت سی افراد اور انواع ہوتی ہیں بس مفسر ایک نو کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اشارہ کرنے کا مقصد اعلیٰ سبیل الجم نہیں ہوتا کہ بس یہی ہے بلکہ اعلیٰ سبیل المثار ہوتا ہے ٹھیک یہ اختلاف تنبو کی قسم ثانی لمبی جوڑی کہانیاں تو نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس طرح دیکھیے کیا ہو گیا یعنی اگر ہم دیکھیں اختلاف تنوع کی پہلی قسم ہے الالفاظ المتکافیہ دوسری قسم ہے الالفاظ العامہ ٹھیک ہے الالفاظ العامہ اب اس کو قرآن مجید کی مثال جو یہ دے رہے ہیں ابن تیمیہ علیہ فرحمہ وہ دیکھتے ہیں مثال ذلك ما نقل في قوله تعالی ثم اورثنا الكتاب نقی اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ومنصدن ومنهم اچھا قرآن مجید میں یہ ابھی صرف ہم آگے پڑھنے سے پہلے اس آیت کے بارے میں مختصر بات ہے پرانے مجید میں عموماً ظالم النفس ہی کفار کے لیے آتا ہے ایسے ہی ہے نا عما غلام یہ وہ آیت ہے جہاں تقریبا اجماع ہے مفصرین کا کہ یہ تینوں قسمیں داخل العمت المحمدیہ صاحب السلّۃ وسلم ہے اگرچہ ابن تہمیہ علی الرحمٰن نے اس سے اختلاف کیا ہے اپنی بعض کتابوں میں لیکن صحیح تر قول یہی ہے کہ غالم ہی کون ہے من العمت المحمدیہ جاری کیسے پتہ چلا دیکھیں ثم اور الكتاب ثم سے مراد ہے بہت سی کتابیں ہم نے نازل کیں پھر انڈین کتاب کا وارث ہم نے کس کو بنایا ٹھیک ہے ہم نے کن کو بنایا من میں جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا تھا فمن ہو تو یہ جو ظالم النفسی ہیں یہ چنیدہ لوگوں میں سے ہیں چنیدہ ہے مصطفن ہیں یہ اسر اللہ نبی مصطفیٰ ہیں تو یہ مصطف ہیں جمع مصطفیٰ کی ٹھیک ہے انہیں بھی یہ بھی چنیدہ لوگ ہیں اور چنیدہ ہوتے ہوئے ظالم النفسی ہیں یعنی ظالم لنفسی ہونا ان کے چنیدہ ہونے کا انکار نہیں چنیدہ یعنی چوزن چوزن پیپل ہیں ٹھیک ہے مختار ہیں پسند کیے گئے ہیں تو جب یہ لوگ ہیں تو یہ کفار کی بات نہیں ہو رہی اللہدین صفینہ من عبادینہ کفار کی بات نہیں ہے یہ امت محمدیہ کی بات ہے ٹھیک ہے تو ان میں ظالم بھی ہیں ان میں مقتصد بھی ہیں لہٰذا سیدہ عائشہ سے مروی ہیں بہت توازن انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کافی بعد میں اللہ کے نبی وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو جو سابقون بالخیرات تھے وہ گزر گئے مختصین بھی گزر گئے اب تو ہم اور تم ظالم النفسی باقی رہ گئے. تو وہ عیسائیت میں سعیدہ سے بنوانے کی امت محمدیہ ہی ہے کہ جو ان, ان،, ان کی گریڈیشن ہے تو ظالم الفسی مانن ظالم الینسی ہی منم کفار نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چنیدہ ہے امت دعوت چنیدہ نہیں ہے سمجھا رہی ہے کہنے وہ چنیدہ اس وقت بنے گی جب وہ داخل ہو جائے گا یہ کون ہے جن کو کتاب کا وارث کر دیا گیا ہے اور کن کو کیا ہے جن کو پسند کر لیا گیا ہے لدین اسطفینہ من عبادہ تو یہ جو اسلوب ہے یہ مشرقین یا امت دعوت کے لیے نہیں آتا لدینہ من عباد استفاء کے لفظ پرانے مجید میں ہمیشہ ان اللہ آدم وآل وآل عمران علی اللہ من تو یہاں بھی کیا ہے اس لیے آخر میں کیا فرمائیں گے تو هو الفضل یہ, مراد ہے. یہ بہت اور اس میں بعض علماء نے کہا کہ امت محمدیہ اعلیٰ صاحب صلاحۃ السلام کی فضیلت میں گویا مطلب ایک ٹاپ کی آیت ہے کیونکہ اس میں استفاع بھی ہے اور پھر فرمایا زیافد القبیر بہت بڑا فرد اور پھر جن تو یت یہاں بھی مبصرن کہتے ہیں جناتون ہاں کل یعنی یہی ہے اس کی تفریح ایسے ہی ہے تو انہوں نے کیا تو ہم تو ویسے کر ہیں ہم تو آئر کی تفسیر بتا رہے ہیں جنت و ادنیحا وقالوا الحمد للہ دارالفس یا ظالمون کی صدا یہ ہے کہ اسے محشر میں ٹھہرایا جائے گا اور خوف و حزن میں مبتلا کیا جائے گا اس لیے وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ ان ربنا لغفور شکور تو اس عائد کی یہ تفسیر کی گئی ہے اور یہ تفسیر ذرا اور یہ سلف سے ثابت ہے لیکن یہ تھوڑی سی اس طرح ہے کہ یہ لوگ اگر زیادہ بیان کریں تو پریشان ہوں گے کہ یہ تو سب بخشے بخشائے والا تصور نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال یہ بات وہی ہے جب میں بتا دی اب یہ بھی دیکھیں یہاں ابن تعمیر علی عرمہ جس طرح بتا رہے ہیں نا وہ لگ ہی رہا ہے کہ یہ بھی امت میں شمار کر رہے ہیں دیکھے فرمایا فَمَعْلُومٌ أَنَّ لِنَفْسِهِ الْمُضَيِّعَ لِلْوَاجِبَاتِ لِلْمُحرَّمَاتِ کہہ رہے ہیں کہ بھائی معلوم ہے نا کہ ظالم علی نفسی تو عام لفظ ہے جس کے اندر سب کون کون شامل ہے جو بھی واجبات کو ضائع کرنے والا ہے فرائض کا تاریخ یا حرومات کا ارتکاب کرنے والا تو یہ وفرائز کا ضائع کرنا حرومات کا اتکاب کرنا یہ امت محمدیہ کے اندر ہوتے ہوئے ہوتا ہے باہر تو جو ہے وہ شرک ہو رہا ہوتا ہے نا تو اور مختصد کون ہے یتنا فائل الواجبات و تارق المحرمات ٹھیک ہے اور مختصد کون ہے کہ جو واجبات کرتا ہو محرمات چھوڑتا ہو وہ سابق کون ہے بالحسناتی والمراد بالحسناتی هنا النواف مع الواجبات ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں یہ تین الفاظ ہیں جن کے اندر یہ یہ لوگ شامل ہیں لیکن یہ سب عام ہیں نا واجبات تو بہت سے ہیں تو اب آپ نے مثال کے طور پہ کسی ایک واجب کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ اعلیٰ سبیل تمسید ہو بس یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ مثال دیں گے فل مک تصد المین وہ سابقون سابقون الا اقل اس میں پھر اشارہ آ رہا ہے کہ جیسے اولالمون جو ہے وہ اصحاب کو نا شمال ٹھیک نہیں ہے نا وہ صحاب شمال اصحاب شمال نہیں ہے وہ اصحاب شمال اسلم کفار ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ آئے تو امت محمدیہ علیہ صاحبیہ صلیۃ والسلام کے لیے تو اس میں وہ نہیں شامل اسلوب اس اس ہی سارا آپ بتا رہے اسروپ پڑھے پتہ چل رہا ہے آپ کہیں جا کے اس کی طرح تفسیر غور سے دیکھیے گا سائید کی کہ کیا کیا علماء نے کہا کہ اس کو انواع طاعت میں سے ایک نو میں ذکر کر دیتا ٹھیک ہے کہ نہیں کیا مطلب یعنی اس میں انواع طاعت میں سے ایک نو کا بیان کر دیا کہ بھائی سابق ان سے برادی ہے مثال کے طور پہ قول القائل السابق سابق اللہ یوسلیفی اول الوقت سابق کون ہے جو پہلے وقت میں یعنی ٹائم کے اندر اندر اول وقت میں نماز پڑھ لیتا تھے تو کیا مراد براد سے فقط ہوا اللہدی یوصلیفی اول الوقت او الہدنا ٹھیک ہے یہ مراد ہے نا اس میں یہ بھی شامل ہے غیر بھی شامل ہے اسی طرح بالمختصب کون ہے وہ کہیں گے اللََ اصنا اول وقت میں تو نہیں پڑھتا لیکن آخر وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیتا ہے اصنا یعنی وقت کے اندر اندر پڑھتا ہے اور ظالم کون ہے اب دیکھیں اس میں بھی ظالم کو امت میں شامل کیا وہ ظالم الفس الخر الاسرار اسفرار زرد ہو جانا یعنی صورت جب بالکل زرد ہو کے غروب ہونے لگے تو بکرو ٹائم ہوتا ہے اثر کا تو کہہ رہے ہیں یہ جیسے حدیث میں آیا کہ منافق کون الدی تذر و یق اردو تذر و شمس فرید قروب شمس و مین الغروبی مار کے جو ہے وہ جلدی سے نماز پڑھ لیتا ہے تو فرمائے تو منافق ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت نماز نہیں ہوتی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر غروب سے تیس سیکنڈ پہلے بھی نماز شروع کر دی جائے گی تو نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن یہ اس کی عادت ہوتی ہے یعنی اصل میں کیا بیان ہو رہا ہے منافق کر ہی استخر ہو ہاں کبھی کبھار کسی وجہ سے رہ جائے تو آخری وقت میں پڑھی جا سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ گروپ میں تین منٹ رہ گئے تو چلو چھوڑو بعد میں پڑھیں گے نہیں تو وہ تو ختم ہو جائے گی نماز اگر تین منٹ بھی رہ گئے تو پڑھ لو ادا ہو جائے گی. سمجھا لیے کہ نماز کے دوران سر اگر... کوئی مسئلہ نہیں اگر نماز کے دوران ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں غروب کے وقت شروع نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور نفل نماز تو بالکل نہیں پڑھ سکتے یہ بات ہو رہی ہے اگر آپ کی اثر رہ گئی ہو اور فرض نماز کا بھی ٹائم کب تک رہتا ہے اگرچہ وہ مقروب وقت ہے لیکن ٹائم ہے غروب شمس تک تو غروب شمس سے پہلے آپ کو ایک رقت بھی مل جائے مل گئی تو جس میں آپ کی نماز okay. ہو جاتی ہے غروب شمس سے پہلے زوال کا ٹائم تو بیچ میں ہوتا ہے ہاں اس وقت آپ نہیں پڑھ سکتے نماز اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا لیکن ابھی غروب شمس نہیں ہوا یا ابھی طلوع شمس نہیں ہوا اور آپ کی فجر ابھی رہتی ہے اب آپ شروع کر دیں گے فرض نماز اور کوئی نماز نہیں فرض نماز آپ پڑھیں گے آپ یہ نہیں کہیں گے دو منٹ رہ گئے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں بعد میں قضا کر لوں گا نہیں دو منٹ آپ کے پاس ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کا وضو ہے تو بس آپ شروع کر دیں چاہے بیچ میں طلوع شمس ہو جائے ٹھیک ہے لیکن آپ نے شروع طلوع شمس کے وقت یا اس کے فوری بات نہیں کرنا ٹھیک ہے شروع لازماً طلوع شمس سے پہلے ہوگا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات طلوع فجر کی طلوع شمس کی بھی دیتے ہیں آن دیتے ہیں یہ تناب کا مطلب ہے اس کے اندر شامل ہے ٹھیک ہے شامل ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ المقتو یتناب الو کے لفظ کے اندر کون کون شامل ہے فائل الواجبات واجبات کا فائل اور تاریک المحرمات یہ مراد ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ یہ کھانا کھانے کے لیے یہاں نہیں ہے بلکہ یہ کا مطلب ہے اس کے اندر ہے یہ اس کے اندر شامل ہے آدھ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں يؤخر تو یہ سب جو اللہ سبیل تمسیل بیان ہو رہا ہے نا تحدید تو نہیں ہے بات ہے نا اختلاف طلبوں کی دوسری قسم ہوں کیا باتیں ہوئی ہو اس میں عام اس میں مفسر جو ہے وہ الا سبیل تمسیل ایک فرد یا نو کی طرف اشارہ کر رہا تھا تو اس کی سمپل سی مثال کیا ہے آ... سابقم بالخیرات بدنلہ تو سابق عم بالخیرات بی اذن اللہ میں ہر وہ شخص شامل ہے کہ جو ہر قسم کی خیرات میں صدق لے جانے والا ہے تو خیرات میں سے ایک نع کا ذکر کرتے تھے سابق اللاص سابق سابق اللجہاد سابق اللہ اسدفات سمجھا ہیں سابق الى الذکر کوئی بھی سب شامل ہے اس میں تو جب ہم نے ایک کا بتایا کہ اللہ یصلی فی اولوق تھی تو اس کا مطلب کیا ہے ہوا عید الداخلفی اس سابقین فلخیرات بھی عدم ٹھیک ہے کہ یہ بس مراد ہے اور سمپل سی بات ہے یا وہ کہہ رہے ہیں او یقول اصاب یہ لیکن یہ سمپل سی بات نہیں ہے اگر آپ اس کو تفسیر بل معصور کی کتابیں کھول کے دیکھیں گے تو اور یہ دو اصول پیشے نظر رکھیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کو نظر شروع ہو جائے گا کہ اچھا یہاں بھی کوئی اختلاف نہیں یعنی اگر ویسے آپ اختلاف دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ایک عام آدمی کو لگے کہ اس سابقون فلخی بھی میں ایک یہ کہہ رہے کون ان میں سے ہے سب ہے اور یہ اس میں عام ہے اور اس کی انواع ہے اور اللہ سبھی مثال بیان کرتی ہے بس تو یہ اختلاف تنوع ہے نا اختلاف تو نہیں ہے اختلاف لفظی ہے ہاں دیکھیں ہاں بالکل جو صحیح صاحب علم ہوگا نا وہ اختلاف لفظی میں نہیں جھلکتا یعنی اختلاف لفظی میں جھگڑنا اقلاع کا کام نہیں ہے یعنی آپ لفظ میں جھگڑنا شروع کر دیں گے یہ لفظ تم نے کے استعمال کر پوچھا جائے گا اس کا معنی کیا ہے اور اگر معنی وہی ہے جو میں کسی اور لفظ سے بران دے رہا ہوں تو جھگڑا ختم ہو گیا لفظی جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے جھگڑے لفظی ہی ہوتے ہیں اور ان کو لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مان بھی جھگڑے یعنی سیدھی سی بات ہے بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں اور آپ کی یہ بات ٹھیک ہے ایسا ہو بھی رہا ہوتا ہے خارج میں اور اگر یہ اصول اس طرح پیشے نظر رہے تو بہت فائدہ ہاں یہ بھی ہوتا ہے ہر اختلاف ایسا نہیں ہے لیکن کمرشل بھی ہے کوئی شک نہیں ہے کمرشیل ہی نہیں ہے لیکن کمرشل بھی ہے جی ہاں جی جی ہاں جیسے الائی کا اولائی کا حم السعود ہاں دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسر کی اقسام پتم یعنی لفظی حسر کبھی حسر حقیقی ہوتا ہے کبھی حسر کون سا ہوتا ہے اضافی حسر اضافی ایزا... کا مطلب ہوتا ہے ریلیٹو ٹھیک ہے اضافی کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی جب آپ کہیں گے نا کہ اللہ عموم و یقینی اللہ اور علائی کا ملک مفل عموم تو بتایا ہی جا رہا ہوتا ہے کہ یہ یہ لوگ تو فلاں پانے والے ہیں ہی عطع نظر اس کے کہ کوئی اور فلاں پائے یا نہ پائے حسر حقیقی میں کیا ہے ان کے سوا کوئی نہیں پا سکتا اضافی میں کیا ہے یہ تو پانے والے ہیں ہی ٹھیک ہے کوئی اور پائے یا نہ پائے تو بہت سی جگہوں پر جہاں صفات کا احاطہ سب کا نہیں ہو رہا ہوتا نا اہل مان کی اور بھی صفات ہوتی ہے کافی جہاں صفات کا احاطہ نہیں ہو رہا ہوتا وہاں حسر حقیقی نہیں ہوتا وہاں اثر کیا ہوتا ہے اضافی ہوتا ہے اضافی کا کیا مطلب ہے یعنی سمپل سا بیان کیا جائے تو مبالغے کے لیے ہوتا ہے مبالغے کا کیا مطلب ہے یہ صفات تو ضروری ہیں گویا نجات کے لیے سمجھا گئی اگرچہ اس کے سوا بھی بہت سی صفات اور یہ لوگ تو یقیناً نجات پا ہی رہے ہیں قطع نظر اس کے کیونکہ اور پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا تو یہ حسرہ اضافی ہوتا ہے تو اس کو اور یہ کیسے پتہ چلے گا یہ تو آپ کو دین کے دلائل اور کرائن سے پتہ چلتا ہے یعنی مثال کے طور پہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گناہ پر ایمان کی نفی کر دی ہے آپ لغت سے تو نہیں پتہ چلاتا ہے کہ لا یومینوں کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا یا وہ ایمان ہے اس میں دکھائیں گے لا اومینوں میں تو ایمان نہیں ہے اللہ ہی لاہ یوم لا امینوں پھر آپ کیسے پتہ چلاتے ہیں کہ یہاں لا امینوں میں ایمان مطلق ایمان کی نفی نہیں ہے ال ایمان المطلق کی نفی ہے ٹھیک ہے اور سنت کا اصول یہ ہے نا کہ یہاں نفی کیا ہے المان المطلق کی نہ کہ مطلق ایمان یعنی جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں ایمان کامل کی نفی ہے ٹھیک ہے کیسے پتہ چلا یہ لغت سے نہیں پتہ چل رہا ہی. ٹھیک وہ پتہ چل رہا ہے دین کے اور دلائل ہیں جن سے معلوم ہوا کہ بھائی گناہ کبیرہ کمر کبھی کافر نہیں ہوتا وہ بے جنت میں جا سکتا ہے مسالان اور یہ فیم جس پر ایمان کی نفی کی گئی ہے یا کفر ہے یا گناہ ہے مطلب دلائل سے اسی طریقے پر قرآن مجید میں جو حسب ہوتے ہیں ان کو بھی ایسے ہی دیکھا جائے گا نہیں ضروری نہیں ہے نہیں ترجمہ تو یہی کیا جائے گا یعنی ترجمہ ایسا ہی ہوگا گلاحی کافلیکون میں بھی آپ ترجمے میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بھی فلاں پانے والے نہیں ترجمہ پھر بھی وہی ہوگا یہ تو ہم ترجمے کے بعد اس کی تفسیر کے بارے میں بتا دیں ترجمے میں آپ یہ نہیں کہیں گے گلاح کا یہ تو فلاں پانے والے ہیں ہی نہیں نہیں یہی فلاں پانے والے ہے ترجمہ یہی ہے لیکن جب آپ کہیں گے یہی فلاح پانے والے ہیں تو آپ اس کے بعد نیچے بتائیں گے کہ یہ یہی فلاح پانے والے حسر ہیں حسر ہے حسر کبھی حقیقی ہوتا ہے کبھی اضافی ہوتا ہے حقیقی سے مرادی ہوتی ہے یہ اس کی بات کی ہے تو وہ اولائے کا امول مفل عموم حقیقی کے لیے آتا ہے جسر ان آتا ہے یہ تو اور فرائن سے میں بتا رہا ہوں نا پتہ چل رہا ہے کہ وہ حسر حقیقی ہے یا ایسے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مجلس میں بیٹھا ہو تو میں مجلس میں میرے سامنے دس آدمی بیٹھے ہیں تو میں ان میں سے کہتا ہوں کہ انم العالم احمد ٹھیک ہے عالم تو احمد ہے اب یہ میرا قول تو مطلق ہے نا لیکن اس کے کچھ کرائیں ہیں کہ میں پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں نہیں بتا رہا تھا اصل میں میرے سامنے دس آدمی بیٹھے تھے ٹھیک ہے اور میں نے کیا کہا, کہا انعالم احمد عالم تو بس احمد ہے اب میرا قول اگر یہ نقل ہو جائے کہیں اور جا کے تو وہ کہیں گے کہ یہ صاحب تو پوری دنیا سے علما کی عالم کی نفی کروں بتایا جائے گا کچھ کرائم تھے وہ ایک کمرے میں بیٹھے تھے اور اس میں دس بارہ لوگ تھے وہاں یہ قول ایک خاص ماحول میں اب یہ ساری باتیں اب لوگوں سے طے نہیں کر رہے ہیں یہ مختض حال سے طے کر رہے ہیں جو علم بلاغت کا موضوع ہے <تصفح> سمجھا لیے کہ نہیں علم بلاغت آپ کو بتائے گا کہ اس وقت مختضۂ حال کیا تھا کہ کون مخاطب تھے کس سیاق میں گفتگو تھی یہ سب باتیں طے کریں گی کہ یہاں انم العالم احمدو حسر حقیقی نے ٹھیک ہے کیا ہے اضافی کا کیا مطلب ہے ان دس کے مقابلے میں کہا تھا اس کی قرآن مجید میں جو بڑی مشہور مثال ہے کیا ہے وہ کتنا حسر ہے لیکن یہاں حسر نہیں ہے ان یعنی یکا قلنا اجید فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیئے میں نہیں پاتا اس وحی میں جو मुझ پر کی گئی ہے کوئی شے کھانے والے پر حرام اللہ یہ کہ وہ میتا ہو دم مسبوحا او لحم خنزیر فانه لصوص الفسق و هل لغیر اللہ به حسنه نفی اور اثبات تو علماء نے ایک جواب امام شافی علی رحما سے مر ہے وہ کہہ رہے ہیں پیچھے بیان ہو رہا ہے ان کی بہت سی چیزوں کی انہوں نے صاحبہ وسیلہ فلانا ڈھمکانا یہ چیزیں حرام کی ہوئی ہیں نا تو کہہ رہے ہیں جو چیزیں تم نے نقل کی ہیں ان میں میں حرام نہیں پاتا سوائے ان کے ٹھیک ہے اگرچہ اسلوب تو وہی ہے نفی اور اس بات کا حسر کر لیکن یہ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں حصر حقیقی نہیں ہو رہا کوئی صحت میں کیا بات چل رہی ہے یعنی یہاں کیا حرام شہ اشیاء کو گنانا مقصود ہے کہ بس یہ چار حرام ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے یہ تمہارے جو جانور ہیں جس میں تم نے کچھ اپنی طرف سے اصول بنائے ہیں ان میں بتانا مقصود ہے کہ یہ سب جو تم نے کہا ہے کہ وسیلہ اور صاحبہ اور فلانا نمکانہ حرام ہوتا ہے یہ سب حرام نہیں ہے بلکہ حرام یہ ہوتا ہے بت ماضے تو اس سے حسرے کیا ہوگے اضافی ہوگا تو اس طرح بالکل ٹھیک یعنی حسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے اور مارنے والے جو اس کے اندر ہے اس کو جمع کرنے والا اور جو باہر ہے اس کو اندر نہ آنے دیں وہ حسر حقیقی ہے یعنی وہ ایکسکلوسو ہے اور حسر اضافی جو ہے وہ ایکسکلوسو ہے ایک جیسے لیکن کچھ کچھ انکلوسو بھی ہے کسی اور اعتبار سے دوسروں کو شامل بھی کرنا حقیقی کی کوئی مثال حقیقی کی مثال انما ان نما یقینا کہ اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں بات بات تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا علم رکھتا ہے اور یہاں علم سے مراد اس علم نہیں ہے جیسے کہ امام و دوسروں نے بتایا کفابل علمی خشیت ہے علم کے یعنی خشیت علم ہونے کے لیے کافی ہے تو یہ حسر حقیقی ہے انما یکش اللہ من عباد اللہ سے صرف علماء ڈرتے ہیں حسر حقیقی آت واضح یہ اور کہنے لا الہ الا اللہ کہ <تارم> مجید میں کتنی دفعہ آتا ہے حسر حقیقی حسر کا اسلوب ہے نا وما من الہ الا اللہ اس میں کوئی استثناء کوئی کچھ ہو ہی نہیں سکتا حسر حقیقی بھی میاں بالمیاں ہے ٹھیک ہے نفی اور لیکن حسر اضافی ہے حسر حقیقی نہیں ابھی یہ دوسری قسم پتہ چل گئی اس کو آگے آئندہ پڑھیں گے آج ایک اور چیز پڑ گئی <تصفح> بنیاد تو دلائی لشر ہوتی ہے یہ بات ہاں اس میں یہ بات نہیں اچھا ہاں یہ ہے کچھ بتاتا ہوں آپ لوگ نا ویسے ہم کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس میں کیا ہے